بسم اللہ اب چند جملے میں آپ سامنے لکھتا ہوں؟ انہیں آپ کریں اور ان شاء اللہ ہیں خلاقہ جی حسن کیا مطلب ہوگا خالا کا. خالا کا. اس نے, بنایا. اس نے پیدا کیا اس نے تخلیق کیا اس نے بنایا. ٹھیک ہے؟ خلا اللہ نہیں کیا. خلق کا کا مطلب تھا؟ اس نے تخلیق کیا خلا اس اس کا کہتا تھا نہیں, نہیں, نہیں یہ نہیں کہیں گے. اللہ نے تخلیق کیا اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خلا کے اندر ہوا ہے اب نہیں کہیں گے اس وقت کہہ رہے تھے ہوا ہے اب نہیں کہیں گے ہوا ہے اوکے نا وہ بنایا ہے اسی طرح لفظ کہ ہوا ہو بھی اور ہوا نہ بھی ہو کلیئر ہو گیا جی ثاقب نسر اس نے مدد, مدد کی نسر زید زیادہ مدد کی ماشاءاللہ جی معاویہ شریبا اس نے پیا, اسنے پیا شریف حامد حامد نے پیا جی ماجد صاحب کتب اس نے اس نے لکھا کتب ماجد ماجد نے لکھا جی حامد صاحب یار کرا آس نے پڑھا کرا حامدن حامد نے پڑھا جی امیر ظلمت اس مونس نے ظلم کیا مونس نے ظلم کیا ظلمت مریم مریم نے ظلم کیا شہباز صاحب اکلت اس نے کھایا شی ایٹ حمزہ کاف لام کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اکلت اس نے کھایا اور بریکٹ میں ہے ہے فاطمہ نے کھایا اوکے جی کلیئر خالق فیل نصرہ فیل شریبہ فیل کتبہ فیل کرا فیل ظلمت فیل اکلت فیل ٹھیک ہے اور آگے والے سارے اس کے فائل ہیں میں نے کہا خلق اللہ اللہ نے تخلیق کیا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اللہ نے کس کو تخلیق کیا ٹھیک میں نے کہا زیدن زید نے مدد کی سوال پیدا ہو سکتا ہے زید نے کس کی مدد کی میں نے کہا شریف حامد حامد نے پیا سوال پیدا ہو سکتا ہے حامد نے کیا پیا میں نے کہا کتبا ماجد ماجد نے لکھا سوال پیدا ہو سکتا ہے نے کیا لکھا میں نے کہا کرا حامدن، حامد نے پڑھا سوال پیدا ہو سکتا ہے حامد نے کیا پڑھا میں نے کہا ذرامت مریم مریم نے ظلم کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے مریم نے کس پہ ظلم کیا میں نے کہا اکلت فاطمہ تو فاطمہ نے کھایا سوال پیدا ہو سکتا ہے فاطمہ نے کیا کھایا ٹھیک ہے تو گویا یہ کیا کس کو یہ جو آ رہے ہیں نا یہ وہ فیل ہے جنہیں وکٹم کی تلاش ہے یعنی فیل کا اثر جس اسم پر ہونا وہ ریکوائرڈ ہے یہاں پہ جملہ پورا ہے ہمارا ٹھیک ہے خلق اللہ اللہ نے تخلیق کیا میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آدم کو تخلیق کیا ٹھیک ہے آدم آ گیا ٹھیک ہے نصر ازید میں نے کہا زید نے مدد کی میں کہتا ہوں زید نے حامد کی مدد کی حامد آ جس کی مدد کی جا رہی ہے میں نے کہا شریفہ حامد حامد نے پیا میں کہتا ہوں حامد نے پانی پیا پانی آگیا جس کو پیا جا رہا ہے تو جس اسم پر کام واقع ہو ایک ہے کام وہ فیل ہو گیا ایک ہے کام کرنے والا وہ فائل ہو گیا اب ہم چل رہے ہیں ایک سٹیپ آ کہ ایک اسم ایسا بھی ہوتا ہے جس پہ وہ کام واقع ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک تخلیق کا کام مدد کا کام پینے کا کام کھانے کا کام لکھنے کا کام پڑھنے کا کام جس اسم پر کام واقع ہو اسے گرامر میں مفعول کہتے ہیں اسے گرامر میں کیا کہتے ہیں مفعول انگلش گرامر میں وہ اوبجیکٹ کہلاتے ہیں فائل سبجیکٹ ہوتا ہے مفعول اوبجیکٹ ہوتا ہے اور بیچ میں ورب ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا انگلش میں ترتیب یہی ہے نا سبجیکٹ پہلے پھر ورب آبجیکٹ اوکے okay. اب کویا ہمارا سٹیپ ایک آگے جا رہا ہے کہ جملہ فیلیا میں مفعول کا استعمال تو مفعول کسے کہتے ہیں وہ اسم جس پر فیل واقع ہو مفعول کسے کہتے ہیں وہ اسم جس پر فیل واقع ہو مفعول کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مفعول ہمیشہ منسوب ہوتا ہے ٹھیک کلیئر ہو گیا ہاں جی خلق اللہ آدم آدم کو منسوب لکھنا ہے میں نے کیا لکھوں گا آدم خلک اللہ آدما اللہ نے آدم کو تخلیق کیا نصر زید ابراہیم زید ابراہیم کی مدد کی ابراہیم مفول ہے اراب کیا لگاؤں ابراہیم نصر زیدن ابراہیم شریف حامد نے پیا حامد نے پیا تھا پانی الفول ہے کیا اراب دوں مفول منصوب ہوتا ہے الما آ شریبا حامد ان الما نے پانی پیا کتب ماجدن ماجد نے لکھا ماجد نے رسالہ خط کو کہتے ہیں عربی زبان ٹھیک ہے جی مائی صاحب ارساللہ میں کیا ڈالوں اینڈ پہ مفول ہے نا مفول منصوب ہوتا ہے زیر آئے گی کیوں رسالہ مجھے بتائیں واحد ہے مصنح جمع کیا ہے کیا ہے واحد ہے واحد ہے تو واحد کا اعراب مرفوع منصوب میں ضرور کیسے آتا ہے واحد کو مرفوع کیسے بولتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا اعراب بہت اہم ہے آپ سیریس نہیں لیے رہتے میری بات کو ہے نا آپ نے کہا لگے بہت اہم ہے بہت ہے بڑے اہم دیکھیں ہم نے اعراب دیکھ لیں واحد مسنا جمع سالم مذکر جمع سال مونس جمع مکسر واحد اور جمع مکسر مرفوع پیش کے ساتھ منصوب زبر کے ساتھ مجرور زیر کے ساتھ آتے ہیں مصنح آنی کے ساتھ مرفو آئنی کے ساتھ منصوب اور مجرور جمع سالم زکر اونا کے ساتھ مرفو اینا کے ساتھ منصوب اور مجرور جمع سالمونس آتو کے ساتھ مرفو آتی کے ساتھ منصوب اور مجرور کتنی لمبی کہانی ہے مجھے بتائیں ایک منٹ میں پوری ہو جاتی ہے خلق اللہ عدم نثر زعید البراہیما شریبہ حامد الما کتب ماجدن ار رسالہ کرا حامدن حامد نے پڑھا حامد نے قرآن پڑھا القرآنٹ ٹھیک ہے کیونکہ واحد کی بات ہو رہی ہے سر واحد آپ کو بتا پیش کے ساتھ مرفو ہے زبر کے ساتھ منسوخ ہے سمپل سی بات ہے ظلمت مریمو مریم نے ظلم کیا زینب پر اکلت فاطمہ تو فاطمہ نے کھایا سہیب فاطمہ نے کھانا کھایا کھانے گھر بھی آتی ہے کھانا کھانا فوڈ ہاں ہاں اتوام علی نام لگایا کریں ٹھیک ہے اوکے جی تو جملہ فیلئر میں ہمارا مفول آ گیا مفول وہ اس ہوتا ہے جس میں فیل واقع ہوتا ہے اور مفول منصوب ہوتا ہے مفول منصوب ہوتا ہے سمجھ آ بات ایکسیلنٹ مزید کچھ جملے کرتے ہیں نسرا ترجمہ کرے اس نے مدد کی میں آپ کو ترجمہ پکا کروا دوں گا ان شاء اللہ تعالی نسر المسلم جی مسلمان نے مدد کی, مدد کی. المسلمہ مسلمان نے مسلمان... مسلمان... مسلمان... مسلمان کی مدد کی موسٹلی ال کے ساتھ آتا ہے اگر نکرا لائیں گے تو ہم کہیں گے مسلمان نے کسی مسلمان کی مدد کی میں نے اس لیے کہا نا نکرا کے لیے آپ ایک یا کوئی یا کسی کا لفظ استعمال کریں اس لیے آدم پہ ال تو آ نہیں سکتا ورنہ میں لگا دیتا ابراہیم پہ بھی نہیں آ سکتا تھا جہاں پر آ سکتا تھا میں نے لگایا پانی پہ آ سکتا تھا میں نے لگا دیا رسالے پہ آ سکتا تھا میں نے لگا دیا قرآن پہ آ سکتا تھا میں نے لگا دیا نہ زینب پہ آ سکتا تھا کھانے پہ آ سکتا تھا میں نے لگا دیا تو ال لگایا کریں چاہے فائل ہو چاہے مفول ہو ال لگایا کریں ال صرف وہاں نہ لگائیں جہاں منع کیا جائے آپ کو منع کہاں کہاں کیا جاتا ہے نمبر ایک الم پہ ال نہیں لگانا نمبر دو مذاف پہ ال نہیں لگانا آپ نے دو جگہ پہ منع کیا صرف آپ کو باقی کھلی چھوٹ ہے آپ کو لگائیں الگی <سؤال> بات جی نصر المسلم مسلمان نے مسلمان کی مدد کی اوکے شہباز صاحب فائل کون ہے مسلم ہو مفول کون ہے مسلم. المسلم مسلم. مسلم. مسلم. پورا بولے ٹھیک ہے فائل واحد مفول واحد میں چاہتا ہوں فائل بھی مسن ہو اور مفول بھی مسن ہو شابش جملہ بنائے نسرا المسلیمانی المسلیم ہاں جی سمجھ آ ٹھیک ہے نا دو مسلمانوں نے دو مسلمانوں کی مدد کی عمیر اب آپ نے فائل کو جمع لانا ہے اور مفول بھی جمع لانا ہے شابش نسر السلیما المسلی مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد کی ماجی صاحب صحیح ہو رہی ہے نا مدد ٹھیک ہے جی شاہ روس فائل مسلمان نسو مفول بھی مسلمان بن نسو تسلی سے جی تسلی سے جی تسلی سے تسلی سے حامی صاحب ہنسری سے پوچھتے ہیں زیب چلو بتاؤ یار نسرت مونس آ نا فائل مونس آ تو چوتھا لگے گا ٹھیک ہے نا نسر مسلم المسلم ٹھیک ہے عبد الرحمان مسلمان دو ہیں مونس فائل اور دو ہی مفول ہے شاباش پہلے میں لکھ لوں اتنا ہی کہیں یہ بھی نہ بھول جائے نسر پورا بولیں گے وہ تو سنو گے عبداللہ اللہ کرا دو یار مسن مسنان چلے یار مسئلہ حل کریں شابش نصرات سر یاد نسر مسلم تانل مسلم تعینیجیے اب آخری جملہ جو ہے نا جس میں جمع مونس فائل ہوگا جمع مونس مفول ہوگا یہ سب لکھے کاپی پہ ایک دوسرے سے چھپا کے اور فائنل ہم لکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کس کس کا صحیح ہے کس کس کا غلط ہے لکھیں جلدی سے لکھ لیے تین لفظ ہو گئے مزہ لیجیے میں جواب لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اور ہاتھ کھڑے کرنے ہیں جن کے صحیح ہیں इतना किसका ठीक है इतना सबका ठीक है हाँ जी किस चीज का सही है अच्छा लाइट आ रही थी जैब ठीक है पक्की बात देख लो श्योर वजह ठीक आसिफ ठीक صلا ماشاء اللہ ع غلط کا ذرا پہلے میں سے پوچھا غلط کس کا آپ کے ٹھیک ہے حامد سارے غلط ہے جمع میں نے کہا تھا نا جمع بس یہ تھا آتو آتی آتو آتی وہی آوازیں دیکھیں جو ہم نے بات کی ہیں واحد پیش کے ساتھ مرفو زبر کے ساتھ منصوب مسنا آنی کے ساتھ مرفو آئنی کے ساتھ منصوب جمع سالم مذکر اونا کے ساتھ مرفو اینا کے ساتھ منصوب اور جمع سالم اونس آتو کے ساتھ مرفو آتی کے ساتھ منصوب ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ اب میں آپ کے سامنے وہ آئے جو میں نے پڑھی تھی نا وہ میں لکھنے لگا ہوں اور آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں گے دیکھیں اور کیا چاہیے آپ کو سمپل جملہ اس میں الحمد للہ یہ تمام تاریخ تمام شکر اللہ کے لیے اللہ کے ٹھیک ہے اللہ کی آگے سمت استعمال ہو رہی ہے اللہ جی اور آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ اللہ جی اس میں مصول ہے اور یہ ہمیشہ جملہ فیلیا لے کے آتا ہے موسلی ساتھ ٹھیک ہے نا آگے جملہ فیلیا لے کے آ رہا ہے صحیح کیا جملہ فیلیا لے کے آ رہا ہے لے کے آ رہا ہے اسماواتی آتی ٹھیک ہے نا آتو آتی منسوب ہے نا ول دا واحد زبر کے ساتھ منسوب ہے سمجھ آ رہی ہے نا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا السماوات والارض کمپیریزن کیا کریں تین ہفتے پہلے آپ قرآن کی شاید کو گرامیٹکلی کر سکتے تھے یعنی سٹارٹ تو ہو گیا نا میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آپ اس کورس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے نا یہ تو نہیں دعوی کیا تھا نا آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگ گیا یار اور کیا چاہیے آپ کو مجال اور اس نے بنایا از ظلم آتی اندھیروں کو آتی منصوب مفول ہے من نورا اور نور آپ کو مرفو منصوب پتہ چل رہے ہیں مفول فائل پتہ چل رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اگلا حصہ بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ آگے آ, آ گیا اور اسے موصول ہے وہ جو وہ جو اور ہمیشہ ایک جملہ فیلیا لے کے آئے گا موسٹلی ساتھ جملہ فیلیا آگے آ رہا ہے کفرو الزین کفرو جنہوں نے کفر کیا ٹھیک ہے وہ دو لفظ ابھی چھوڑ دیں ابھی اس کا آپ کو جملے میں نہیں پتا ایک مزارے کا ہے لیکن ایک بھی بھی ہم جو ہے وہ جار مجرور ہے ٹھیک ہے اتنے حصے کم چھوڑ دیں آیت کا اتنا حصہ مکمل سے ایک جملہ میں آپ لکھتا ہوں قتل کیا درجمہ ہوگا اس نے قتل کیا داود داود نے قتل کیا جالوتا داؤود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا یہ وہ جملہ جو عام طور پہ قرآن کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہاں آپ نے پیش یہاں پڑھ دی اور زبر وہاں پڑھ دی تو کفر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اوکے کیونکہ ایراب کی بڑی اہمیت ہے <تصفح> <تصفح> قرآن کا جنڈا کلیئر جیسے یار الحمد للہ مرکب کہاں ہے الحمد للہ یار یہ مفت ہے اور یہ خبر ہے یہ لیکچر پتہ نہیں نے لیا نہیں لیا مجھے جب ہم مرکبات ناکسا کو چیک کر رہے تھے کہ کہاں پر استعمال ہونے مفتا بننے یا خبر بننے تو کیا لیتے؟ یہ ہیں کہ شاعری سے مفتہ بنتا ہے تو صیفی اور اضافی مفتا بھی بن جاتا ہے خبر بھی بن جاتا ہے جاری کچھ نہیں بنتا متعلق ہوتا ہے لیکن بعض اوقات خبر موجود نہیں ہوتی اس کی غیر موجودگی میں جاری خبر کا کام دیتا ہے تو یہ وہی کنسٹرکشن ہے جو اس وقت کی تھی ہم نے یار وہ للہی خبر جو ہے وہ مرقب جاری آ رہی ہے نا اصل خبر موجود نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اور پھر اللہ موسوف ہے اس کی صفت آ رہی ہے سفت ال کے ساتھ جملہ ہی آ رہا ہے خلق السماواتی ولرتا پورا جملہ فی پھر ایک الگ جملہ آ رہا ہے ظلماتی نورا ٹھیک ہے اس طرح ایک جملے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی نا جی جی شابش حالانکہ میں کوئی ہے نہیں آگے ٹھیک ہے نا زمیر اور وہ ہوا کہ اسی طرح جالا کا فائل جو ہے مفول کون ہے اوکے جی کلیئر نسرات نہیں کہیں گے اب نہیں کہیں گے جب فائل آگے ذکر ہو جائے نا تو ظاہر ہو جائے تو پھر ہم فیل کے اندر فائل نہیں مانیں گے یہ پکا رول ہے بالکل صحیح بالکل دوبارہ کنکلوڈ کریں جملہ فیلیا کیسے کہتے ہیں جو فیل سے شروع ہو جملہ فیلیا کے کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں دو فیل اور فائل فائل ہمیشہ مرفوت ہے فائل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے پروناؤن یا ناؤن جب پروناؤن ہوتا ہے تو ہم پوری کردار میں گھوم سکتے ہیں جب ناؤن ہوتا ہے تو ہم صرف ایک اور چار استعمال کر سکتے ہیں بعض اوقات جملہ فیلیا میں ایک اور پارٹ بھی ہوتا ہے جسے مفول کہتے ہیں مفول وہ اسم ہوتا ہے جس پہ فیل واقع ہوتا ہے ہم نے جتنی اگزامپلس کی ان سب میں مفول جو تھا وہ اسم ظاہر تھا ایسے ہی نا یعنی ناؤن تھا پس ناؤن ہی تھا نا ناؤن کے طور پہ آیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا مفول پروناؤن بھی ہو سکتا ہے یس yes. مفول اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے اوکے جی okay. مفول اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے پرو ناؤن بھی ہو سکتا ہے مفول منصوب ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے نا لہذا ہمیں پروناؤنس کون سے چاہیے منصوب اور منصوب پروناؤنس ہمیں یاد ہے جب ان کے بعد آئے تھے تو ہم نے یاد کیے تھے نا وہی وہ تھے جو مجرور والے تھے اس کی بالکل ہم شکل جڑواں بہن تھی اوکے وہ یہاں پر نوٹ کر لیں ہو ہما ہم ہاں ہما کا کما کم کی کما کنہ یا اور نا اوکے جی اوکے جی صحیح اب میں آپ کو ایک ایسا پوائنٹ بتانے لگا کہ آپ کو ساری زندگی انشاءاللہ تعالی نہیں بھولے گا یہ شکل بالکل مجرور زمائر کی بھی ہے ایسے نا مجرور زمائر کی صرف دو جگہیں آنے کی یا وہ اسم کے بعد آتے ہیں مزافل بن کے یا حرف جر کے بعد آتے ہیں اور کہیں نہیں آتے مجرور زمائر جو ہیں یہی والے ان کی شکل جیسے ٹھیک ہے وہ کہاں کہاں آتے ہیں اسم کے ساتھ آتے ہیں بطور مضافل ہے حرف جر کے بعد آتے ہیں بطور مجرور اور کہیں نہیں آئیں گے اگر اسم کے بعد آپ کو یہ زمیر نظر آ جائے نا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ منصوب ہے کہنا یہ مجرور ہے یہ وہ والی بہن ہے بعض جڑواں کتنے ملتے جلتے ہیں کیا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو سمجھے منصوب اور مجرور مائر جو ہیں نا یہ جڑویں یہ جڑویں اب آپ نے پہچاننا ہے جو مجرور ہے نا اس کی دو جگہیں ہیں صرف اسم کے ساتھ بطور مزافل ہے حرف جر کے ساتھ بطور مجرور اور یہ جو منصوب بہن ہے نا بھائی یا جو بھی کہلے سے اس کی بھی صرف دو جگہیں ہیں انا کے بعد ہوں گے یہ یا پھر مفول بن کے آ رہے ہوں گے فیل کے بعد اوکے ہنڈریڈ پہچان لیں گے اب پران اب اب کے بعد یا پھر فیل کے بعد مفول بن کر فیل کے بعد مفول بن کر جی توجہ چاہیے پلیز ترجمہ کریں ترجمہ کریں نسرا اس نے مدد کی زیدن. شابش. زید نے مدد کی نسرا زئی دن ماجد زید کی مدد ہوئی. وہ تو پیسے ویسے ہو گیا کیوں یار سمپل سی بات ہے یار کیا ہو گیا نسر اس نے مدد کی زید کی الا پھر آئے نسرا فیل ہے آگے زید مرفو ہے نا تو فائل ہو گیا زید نہیں تھا تو آپ نے کہا اس نے مدد کی فائل اس تھا نا پروناؤن آگے مرفو آ گیا تو آپ نے اس کو شو کر دیا کہ وہ اس زید تھا تو اب زید نے مدد کی اب اگر زید منصوب ہو تو منصوب تو بھول ہوتا ہے اب فائل کہاں اب فائل واپس امیر صاحب بن گیا نسرا زیدن اس نے زید کی مدد کی نسرا کیا مطلب ہے اس نے مدد کی کہاں زید کی مدد کی یار مرفو ہے نہیں آئی نا ترجمہ کریں نسرا فائل, ملتصف فائل ملتصف کون ہے ٹھیک ہے نا فائل پروناؤن کون سا ہے ہوا ہوا مرفو والا ہے نا تو فائل مرفو ہوتا ہے اب زید فائل بن گیا اب ہوا فائل ہے اس کے اندر نہیں ہے نا اب زید فائل ہو گیا ترجمہ کیا ہوا زید زید نے مدد کی اس کی کہاں آ گیا مدد کی ہاں بس تو زید نے مدد کی ہاں اتنا ہی رہے نا آپ تو اور کے جا رہے ہیں ہاں اوکے زید نے زید کی مدد کر دی اوکے فائل کون ہے زید ہے نا ناؤن ہے نا اب فائل کہ یہی لکھا ہوا تھا میں نے نا سارا زید کی مدد کی اس کے اس کے ظاہر کیونکہ مرفو سے پہچانا جب مرفو آگے کچھ نہیں ہے تو زمین جس طرح حسن نے پہچانا تھا کہ اس کا فائل ہوا ہے ٹھیک ہے وہی چیز ہے اوکے اوکے ہاں جی کیا ترجمہ ہوا اس نے زید کی مدد کی اب میں چاہتا ہوں زید کی جگہ بھی زمین لاؤں مفول کی جگہ بھی زمین لاؤں مفول کے لیے زمین کون سی ہے زید کے لیے کون سی لگاؤں گا نصرہ ہو اس میں الٹی پیش لاؤں گا نصرہ ہو اس نے اس کی مدد کی ہی ہیلک ہم یہیں سے آگے لے کے چلیں گے کل ان شاء اللہ تعالیٰ سبحکل ہوں ہم دیکھا اشد اللہ علیہ انستا فروغ